بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم علی محمد, و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبی حضرت سگن معصومات میں موجود تمام خواہران اور سامین کو سموچنے ایک سلام رض کرتے ہیں شکر الد سلسلے دس بابو سلاد درست نمبر سیونٹی ایٹ اور پیش نمبر نائنٹی ون ایک سے اس میں دوسری پیراگراف تیسری پیراگراف حضرات کے مبارکانوں تا پہنچا رہا ہوں آج کے اس بحث میں نماز جنازہ کے بارے میں تفصیلات ہے کہ کون چیز کے تقبیرات تو پہلے مختصر بتائے تھا ابھی کون چیز کی نیت کتنا کی ہے ایک مئیت ہو تو کیسے پڑھیں گے دو ہو دو سے زیادہ ہو تو کیسے پڑھیں گے ہاں جی اس میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کی طور سے تفصیل آ رہا ہے دعاؤں کا تو حضرت شاشد محمد الواحفرمارے ہیں جو نماز جنازے و ترجب و فلاط واجب ہے نماز جنازے میں الت و نیت کرنا چونکہ <تصفح> ہر عمل کے لیے نیت ہے تو نماز جنازے میں بھی نیت ہے بحاج صغتِ این الفاظ میں ہاں اگر وہ مرت ہے تو یوں نیت کریں اصلی میں نماز پڑھتا ہوں سلاط المیت اس میت پر اس مردہ شاہ سے میں نماز پڑھتا ہوں اس مردہ شاہ پہ نماز پڑھتا ہوں لی وجو بحا اللہ واجب ہونے کے بنا پر اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے غنرت ہو تو یوں نیت کریں گے خواتین ہو تو یہ نیت کریں گے اسلی صلا می تی ہاں جگتا اضافہ کریں گے لی بہا قرب اللہ واجب ہونے کے بنا پر قربتن اللہ, اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے یہ نیت ہے. میں دونوں نیت کو ایک ہی لائن میں جامع فرمایا صدر شیاست موم الربہ نے فرمائی نیت کرنے واضح ہے بھی حاجنِ الفاظ میں لی صلاۃ المیتی میں نماز پڑھتا ہوں اس مردہ مرد پر نماز اولمعدت یا اس فو خاتون پہ نماز پڑھتا ہوں تو لفظ چونکہ مذکر کا ہے معیتِ مونس کے تو جو فو شدہ شخص ہے وہ جیسا ہے ویسے نیت کریں گے لی وجو ہے واجب ہونے کے پر قربتاً اللہ اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نیت آپ نے یہاں پر دے دیا اس کے علاوہ اور بھی شکلیں بن سکتی تھیں اس لیے آپ فلماتیں اور شگعت اخرا شین الفاظ یا کسی اور الفاظ میں اخرا کوئی اور الفاظ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور کسی اور اگر کوئی عربی نہیں آ سکتا تو اپنی کسی اور زبان میں پڑھ سکتے ہیں تضمن معنیٰ جس میں یہی مانا ہو تضم متضمن و مشتمل ہو انہی معنیٰ پر یعنی میں اس مردے پر نماز پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اس مردے پر اس مردہ مارد پر خاتون پر واجب ہونے کے بنا پر لفظ واجب اس میں آئے قربتا نل اللہ لفظ قربت نل اللہ ارِ عبادت میں آنا ضروری وہ آ جائے تو اس طرح جو کوئی اور الفاظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بار خاتم آگے فرماتے ہیں اگر کئی جنازہ جمع ہو جائیں تین چار دو مثلاً یا بہت سے تو آیا ان مظہر کے الگ, الگ الگ پڑھنا واجب ہے یا سب کے لیے جمع اکر سیگا لا کر نیت میں بھی جمع بعد میں ایک خصوصی دعا جو آ رہا ہے اس میں بھی جمع اکر سیکا لا کر ان سب پر ایک ہی نماز پڑھیں تو بھی کافی ہے کون سے صورتیں فرماتے ہیں دعا فرماتے ہیں اگر الگ الگ پڑھیں تو بھی صحیح ہے لیکن اگر سب کے لیے ایک ہی نیت سے جمع کے الفاظ لا کر جو ہے یعنی ان تمام مردوں پر میں نماز پڑھتا ہوں یہ جو مرد سامنے ہیں ان سب پر نماز پڑھتا ہوں اس طرح نیت کر کے جو ہیں سب کے لیے ایک نماز بھی کافی ہے ہیں ولو حضرت ولو اگر حضرت حاضر ہو جائے جنائز و متعدد کئی جنازے جنائز جنازہ کی جمع متعدد کئی جنازے جمع ہو جائے متعدد فصلاۃ واحدتن تو ایک ہی نماز جنازہ کفت کفت کریں گے کافی ہوگی بے ان سب کے لیے ایک ہی نماز جنازہ ان سب کے لیے کافی ہوگی لیکن اس طرح نیت کرے تو یعنی نیت میں جمع کے الفاظ لائیں لو نو اگر وہ نماز پڑھنے والے امام اور ماما نیت کریں اگر نیت ہاک اس طرح یہ جمع کے نیت ہے بہت سے مردوں کے لیے وسلی صلاۃ الاموات الحاظرتی وسلی میں نماز پڑھوں صلاط الموات الحاضرت حاضرت ان سامنے موجود حاضر اموات مردوں پر نماز پڑھتا ہوں وسلی میں نماز پتوں صلاطن نماز اموات الحاضرۂ یا موجود حاضر مردوں پر جمی ان سب کے سب پر ان سب کے سب پر میں نماز پڑھتا ہوں لیو جو بھی قبط واجبن ونا پر اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ان الفاظ میں نیت پڑھیں جمع کے یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں او یا یوں نیت کریں وسلی لِ ہا الاحمد وسلی میں نماز پڑھتا ہوں لیٰ ہا ان سب مردوں پر لِہ ہا الۂ عربی زبان میں اشارہ کہلاتا ہے سامنے جب موجود ہے چیز جنازہ تو اشارہ کرتے ہوئے ان سب مردوں پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں لی وجو بھی ہے قربۃ اللہ اللہ واجب ہونے کی بنا پر جو نماز جنازہ پڑھنا ہے ہم زندہوں پر واجب ہے فضل کفائی بھائی ہے تو قول بتانے اللہ اللہ کی قرآب حاصل کرنے کے لیے ان الفاظ میں نیت پڑھیں اور مس لیا یا یعنی اس جیسے اور الفاظ لیکن اس میں ہم سب نماز پڑھتے ہیں ہاں لفظ جمیین جو ہے یہ آنا ضروری ہے جمیین نہ تو یہ سب ملت کا لفظ اس میں ہاو اللہ کا لفظ ہاں یا اموات الحاضرہ الاموات جمع ہے معت کے تو جمع کے الفاظ جو ان سب مردوں پر ہاں جی یہ سامنے موجود تمام مردوں پر میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح جم کے الفاظ لائیں تو کافی ہے اور مہلی جیسی اور نیت اردو سے یہ اشارہ ہے دوسرے زبانوں میں بھی اگر کسی کو عربی نہیں آتے تو اپنی ماہری زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن معنیٰ اس میں یہی چیزیں آنا چاہیے میں نماز پڑھتا ہوں ان تمام مردوں پر ہاں جی واجب ہونے کی بنا پر اللہ کی قورم حاصل کرنے کے لیے یہ یہ ان الفاظ کے معنی اپنی اپنی زبان میں اگر کسی کو عربی نہیں ہے تو پڑھ تو کافی ہوگا اس کے علاوہ فرماتے ہیں و تقبیراتوں جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا اس کے شروع میں چار تقبیر پڑھ سکتے ہیں پانچ پڑھنا افضل فرمایا تھا جو تقبیرات اور پہلے لکھا تھا ان میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں ابھی دعا معین کریں یہ معین دعائیں پڑھنا بہتر ہے وہ تقبیرات اور تقبیرات پڑھیں و اور دعائیں پڑھیں یعنی تقویز و احرام نیت کرنے کے بعد تفویض الحرام پڑھ لیا اس کے بعد ایک دعا وہ دعا ختم ہو گیا پھر پھر اللہ اکبر پھر اس کے بعد پھر دعا پڑھ لیا پھر اللہ اسی طرح ہر دو تکبیر کے درمیان میں دعا دعائیں پڑھیں تو فرماتے ہیں بس فواد تقبیر الحرام بس تقویز کے بعد نیت کے بعد آپ جو تقبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اس خود تقویز پڑھتے ہیں تو تقویز احرام کے بعد یہ ایجوز و جائز ہے دعا کے طور پر اشادتان ان کا یعنی اشد اللہ الا اللہ لا شریک اللہ و شدان وحمدن عبد و رسول عیس کلم کو پڑھنا وََ حمد اور ساتھ اللہ کی حمد کرنا الحمد للہ کے الفاظ اس میں آ جائیں بھی آئی سے غطن شاہ جن الفاظ میں آپ چاہیں اس لیے ہماری دعوت میں آیا ہے اللہ کی حمد کے لیے جو الفاظ ہیں یہی آئے الحمد للہ و <تصفح> تمام تعارفیں اور ثنا اللہ کے لیے ہیں یہ دو لفظ الحمد کے پڑھنے کے بعد پھر اس کلم شاتین پڑھائیں اگر اس کی جب کوئی شاخ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر ہاں جی کلم شاہ پڑھیں تو بھی صحیح ہو جائے گا کیونکہ آپ نے فرمایا بھی آئیے سے خواتین جن الفاظ میں بھی پڑھیں اللہ کی حمد کریں لفظ الحمد اس میں آ جائیں خود پہلے جو ہے اللہ کی حمت کا حد کی کلمات پڑھیں گے الحمد جیسے دعوت میں آئے الحمد اللہ للہ یہ دولہ پس آئے حمد کے لیے اس کے بعد کلم شادتین پڑھیں ہاں جی اس کے بعد وہاں یہ اگر الفاتح اور یہ کی الحم شریف پڑھیں ہاں دوسرے بعد مسلمان فرقوں کے نماز جنازے میں الحم شریف نہیں لیکن ہمارے شاست کا نماز جنازے میں بھی الحم شریف ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث صاحب فرماتے ہیں لا صلات اللہ صلاۃ اللہ فاتحہ تقطب کوئی بھی نماز نہیں کہ مقدم اس میں ضرور علم شریف پڑھا جاتا ہے الحم کے وغیرہ کوئی نماز ہی نہیں فرمایا اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ فاتحہ بھی نماز نازے میں پڑھتے ہیں تو پہلے تقبیر کے بعد تقریب احرام کے بعد آپ نے تین چیزیں پڑھ لیا اللہ کی حمت پڑھ لیا الحمد للہ پھر کرمیشہ شا... پھر علم شریف پڑھ لیا اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر پڑھیں گے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اب یہ دوسری تقبیر ہو گیا تو وہ باد دوسری کے بعد پھر کیا کریں محمد آل محمد پر درد پڑھیں السلّۃ علیہ نبی والر پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخیال پر اس کے مختصر ترین درود تو علامہ صلی اللہ علیہ محمد وال محمد ہے ہاں جی یہ اس کے ضرورت اس محمد آل محمد آ گیا لیکن جامع درود جو ہے دعوت میں درود ابراہیم ہی دیا ہوا ہے صحمدن و علدین قما صلی اللہ طسّلم تبارک ترحمتِ وََرحمط علّہ ابراہیم وعلّ حميد المجيد یہ دعا جو ہے انہيں الفاظ میں بھی اور مختلف الفاظ میں ہے وہ درجِ ابراہيم پڑھيں تو زیادہ جامع ہیں ہاں جی وہ زیادہ جام میں اس لئے دعوت میں وہ ابراہیم ہی آیا ہوا ہے اس میں شاثر نے تو خلاصہ کر کے فرمایا دوسری تقبیر کے بعد الصلاۃ و درود پڑھیں علنبی و عالم محمد علی محمد پر تو اس میں آپ نے اگر صرف علامہ صلی اللہ لے, علی محمد وال محمد پڑھ لیں تو بھی آپ کے درود صحیح ہو جائے گا یہ حکم پورا ہوگا اس کے بعد فرماتے ہیں اب دوسری دعا بھی پڑھنے کے بعد اب دوبارہ تیسری بار تقبیر پڑھیں گے اور سالی سال سطح تیسری تقبیر کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا آتی اور چوتھی تقبیر کے بعد بھی ایک دعا ہے اب تو یہاں پہ دو دعائیں اور ہیں ایک دعا تمام عمین مردوں عورتوں کے لیے ہے اور ایک دعا مخصوص اس میت کے لیے ایک دعا ہے ساثر فرماتی اس میں آپ کی مرضی ہے تیسری تقبیر پڑھنے کے بعد مخصوص اس میت کے لیے جو خصوصی دعا ہے وہ پڑھیں اس کے بعد چوتھی تقبیر کے بعد تمام عمینوں کے لیے دعا کریں یہ بھی صحیح ہے یا تمام ممنوں والی دعا کو تیسری تقبیر کے بعد پڑھیں اور مومن اور جو ہے اس میت کا محسوس دعا آخر میں پڑھیں دونوں طریقہ چاہیے الزام الحرمہ بعد دس سالس ہے تیسری تقبیر کے بعد و رابعتی چوتھی تقبیر اور چوتھی تقریر کے بعد دعا ان ایک دعا پڑھنا ہے تمام مومنوں مردوں کے لیے و المنات اور مومن عورتوں کی مواخرت کے لیے ہاں یہ جی ایک دعا یہ ہے اور دوسری دعا وہ دعا ان ایک اور دعا ہے لی المعید الحاضرتی سامن موجود ایک مئیت ہو تو سے ایک معید کے لیے ابلامات الحاضر یا کئی مرد تو ان سب کے حق میں ایک دعا پڑھنا ہے اب ان دو دعا کے بارے فرماتے ہیں وہ جز جیسے تعدیم مقدم کرنا پہلے پڑھنا آئی معاشرہ ان میں سے جس کو چاہیں جس کو چاہیں تیسری تقریر کے بعد پڑھیں جس کو چاہیں چوتھی تقریر کے بعد پڑھیں تاہم دعوت میں جو ہے تیسری تقریر کے بعد اس مخصوص مردے کے لیے جو دعا ہے وہ دیا ہے اور چوتھی تقبیر کے بعد تمام مومن مرد عورتوں کے لیے جو دعا ہے وہ دیا ہے وہ بھی صحیح دعوت میں جو ترتیب دیا ہے آج برمت ولاقبر خام اب آپ نے تیسری اور چوتھی تقبیر پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھ لیا دعا ختم ہو گیا تمام امن عمنات کے لئے اس کے بعد اللہ اکبر پڑھ کر سلام پھیریں تو بھی صحیح ہے کہ آل سنت زیادہ تر یہ طرقہ اختیار کرتے ہیں یا اللہ اکبر نہیں پڑھا ہاں جی آپ نے جو ہے درود آخری معافرت کے تمام عمون عموماً دعا ہو گیا دعا ہونے کے بعد السلام پھیلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ و علیہ وادہ پڑھیں یہ بھی سارے صحیح ہے سمجھتے ہیں ولا کم بنا کر تقبیر پر خام حسن پانچویں مرتبہ وسلم پھر سلام پھیلیں جازا یہ بھی جائز ہے جیسے عام ابھی اس وقت مرباشی یہی ترقہ اختیار کیا ہوا ہے ہاں اس ترقی پر ہم لوگ جنازہ پڑھتے ہیں دعوت میں چونکہ یہی ترقہ دیا ہوا ہے اس طرح پر پڑھتے ہیں ولو ایک اکتفا اور اگر لیکن آپ نے اتفاق کیا بیاہ میں سے ایک بار یعنی چوتھی کے جو تصویر دعا پڑھنے کے بعد چوتھے تقبیر کے بعد ہاں جی اللہ ابر پڑھے بغیر سلام پھیلیں ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکوانے تو بھی جائسے ہیں اور یا سلام نہ پھیریں بس صرف اللہ ابر پڑھ لیا سمجھو نماز سے خارج ہو گیا یہ بھی صحیح ہے بلاؤ کریں کر اکتفاق کریں بھی ہاجمہ ان دونوں میں سے ایک پر صرف سلام یا صرف تقبیر پر جاز جیسے شیعہ صرف سلام پر تقبیر پر اتفاق کرتے ہیں سلام نہیں پھیرتے السلام علیکم نہیں بولتے تقبیر پڑھ لیا بس نماز سے باہر نکل آیا اور پھر دعا کرنے لگتے اردو شاخری نے یہاں دونوں ترقے کو صحیح قرار دیا ہے لیکن ہمارا عام جو مشہور چلا ہوا جو ہے وہ وہ پہلا والا ترقہ ہے تب پانچواں تقبیر پڑھتے ہیں اور سلامی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کامل صورت وہی ہے پہلا والی صورت ہے وہی استحب اور مستحب ہے تقبیر پڑھتے ہوئے رف الیہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا معقول تقبیر ہر تقبیر کے ساتھ ہاں جی وہ علم یارفا اور اگر آپ نے ہر تقبیر کے ساتھ ہاتھ نہ اٹھایا ہاں جی دونوں کاندھے اور کان کے بیچ میں لا شام ہی تو کوئی حرش نہیں ہے باقی نماز جنازہ جو دعائیں وہ کیسے پڑھنا ہے چپکے سے پڑھنا ہے آواز سے پڑھنا ہے فرماتے ہیں ولی سرارو اور چپکے سے پڑھنا ہے ہاں جی سری طور پر پڑھنا ہے چپکے سے پڑھنا ہے بیماریاں جو کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں بین تغبرات تقبرات کے درمیان جو کچھ پڑھی جاتی ہیں اس میں اصرار کا حکم لاغیر اس کے علاوہ کوئی دوسری حکم نہیں یہ بھی چنگا عالم اسلام میں اختلاف عالت آواز سے پڑھتے ہیں شاید سنیوں میں بھی آلاتی شاید آواز سے پڑھتے ہیں لیکن جو ہے ہماری شاید سے فرماتے نہیں آواز سے نہیں پڑھیں گے چپکے سے پڑھیں گے ہاں تو یہ دعا جو ہے ہمارا ہاں جی تو یہ حکم شاہ سلیہ رحمہ کا کہ جنما جنازہ میں جو دعا ہے وہ چپکے سے پڑھ جاتے ہیں ان میں آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے آپ نے تاکید فرمایا غیر اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے بدنما جنازہ کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ چپکے سے ہمان صرف تقبیرات ہم سنتے ہیں اور آخر میں سلام سب کو ساتھ آواز سے پڑھتے ہیں تو باقی تغبیرات کو حوالے سے پڑھتے ہیں جو دعائیں پڑھ جاتی ہیں وہ چپکے سے پڑ جاتی ہے تو یہ مجموعی طور پر نماز جنازے کے بارے میں احکامات ہیں ہنس کے تقبیرات کے ترتیب کے حوالے سے باقی جو میت اور دو جو دعائے مغفرت کی دعا ہیں ان کے ترجمہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے ہاں جی اس میں جگہ نہیں بن پانا اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیع تب